کہا گیا ہے بہوالا ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار انتیس حدیث کے مطالعے سے مذکورہ تاریخی ظاہرہ تح... کی نفسیات نفسیاتی توجہ معلوم ہوتی ہے حدیث کے مطالعے سے مذکورہ تاریخی ظاہرے کی نفسیاتی توجہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ بعد کے زمانے میں جن حضرات کو مسلمانوں کے اندر مفکر یعنی تھنکر کا درجہ ملا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 اس وقت انہوں نے عربی میں ایک زقیم کتاب لکھی جس کا ٹائٹل اسارم اس المسل الشاطم الرسوخ البدایا و نہایا جل تیرا صفہ تین سو 36 اس کتاب میں انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو آدمی شطم رسول کا مرتکب ہو, ہو اس کی سزا قتل ہے